مدانی چینل کے ناظرین اس وقت آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت اور احکام تجارت میں بالعموم ہمارا جو موضوع ہوتا ہے آج بھی وہی موضوع ہوگا لیکن کچھ اس میں ٹویسٹ ہوگا کچھ دیگر بھی سوالات مجھے صاحب مفتی صاحب سے کرنے ہیں اور وہ کیا ہیں آج تیرہ اگست ہے اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد چودہ اگست ہے اور چودہ اگست پاکستان کا یوم آزادی ہے تو چلیں ہاتھوں ہاتھ آپ کو ایڈوانس طور پر پیشگی طور پر جشن آزادی یوم آزادی کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور سلسلے کا آغاز بھی کرتا ہوں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے اللہ وجل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائے مصافحہ کریں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گنا بخش دیے جاتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی صلی صل اللہ تعالی علیہ وسلم اسے آپ کی طرف بڑھوں گا مدنی چینل کے ناظرین کی کال بھی انشاءاللہ شاء شامل کریں گے اور ان کے میسیجز بھی شامل کریں گے لیکن ہمارا سلسلہ ہے احکام تجارت اور موضوع آج جو ہے اس اعتبار سے کچھ مناسبت یہ ہے کہ جشن ازادی ہے یوم آزادی آ رہا ہے تو تاجر طبقہ جو ہے اس کی کیا خدمات ہوتی ہیں کسی قوم کسی ملت کسی ملک کی ترقی میں اور اگر ہم تحریک پاکستان دیکھیں یا آزادی کی جو جد و جہد ہے اس کو دیکھیں تو اس میں تاجروں نے تاجروں کا کوئی رول تھا یا نہیں تھا اگر تھا تو اس کی کیا اہمیت تھی <تصفح> <تصفح> الحمد العالمین مصلاط وسلام و الاََ سعید المبیا ابلسلیم اماں بادو فعزب المن الشعت بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجر طبقہ جو ہے وہ جس طرح جسم کے اندر ریڈ کی ہڈی ایک مرکزی کردار ہے جی اگر اس میں پرابلم ہو جائے تو انسان لاچار ہو جاتا ہے جی اور جی <coughs> یو کہہ لیجیے آپ کے ایک زندہ لاش کی مانند ہو جاتا ہے جی تو تاجر طبقہ جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے اندر جی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے اس معاشرے کے لیے بالکل دین اسلام جب آیا جی تو جو تجار صحابہ اکرام تھے جی ان کی اپنی خدمات تھی ٹھیک ہے اور تجارت کے تعلق چونکہ تجارت جو ہے وہ ایک زندگی سے لا انفق نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جدا جدا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جدے لا انفق ہے جی اور مدینہ منورہ منورام جب پہنچتے ہیں حضرات صاحب اکرام جی تو جو زمین والے تھے انہوں نے زمینیں حوالے کر دیں دی جو تجارت کیا کرتے تھے انہوں نے تجارت میں اپنے ساتھ شامل کیا جی مہاجرین صحابہ کو جی پھر اسلام کے پھیلاؤ کے تعلق سے تجارتی جو قافلے تھے وہ سفر کرتے ہی رہتے تھے دو ہی قافلے ہوا کرتے تھے یہ سفر کیا کرتے تھے ایک تو یہ تھا کہ لوگ بیت اللہ شریف کے لیے جایا کرتے تھے وہاں ایک بڑا اجتماع ہوا کرتا تھا دوسرا یہ ہے کہ مسلمان مختلف تجارتی منڈیوں میں جایا کرتے تھے جیسے ملک شام کی طرف قافلہ جایا کرتے تھے جوڈن کی طرف قافلوں کا جانا ثابت ہے اور کئی خطوں میں قافلوں نے جو ہے وہ تجارتی سفر کیا تو جب بھی ایک سچا مسلمان تاجر نکلے گا تو وہ ضرور اس معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوگا دی دی اسلام کے تعلق سے تو ایک پوری ہسٹری ہے ٹھیک ہے اگر قیام پاکستان کو دیکھا جائے جی تو تین طرح کے لوگ تھے جس وقت پاکستان بن رہا تھا جی تین طرح کے لوگ تھے جو بطور خاص مشکلات فیس کر رہے تھے کے پاکستان کے وقت بالکل خاص طور پر आ, وہ حضرات جن کی قربانیاں نمایاں ہیں جی یعنی قربانیوں کے دو حصے ہیں جی ایک تو یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی سندھ میں رہتا ہے جی تو وہ تو سندھ میں ہی رہا ٹھیک جی ہے جی پنجاب میں رہتا تھا وہ تو پنجاب میں ہی رہا جی وہ مسلمان جو پہلے سے پنجاب میں آباد تھا یا بلوچستان میں آباد تھا جو آلریڈی یہیں جی پیدا جی, جی لیکن انہوں نے جو قائدین تھے جی ان کا ساتھ دیا ٹھیک جی ہے جی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور ان کو جس طریقے سے بھی مورالی طور پر اخلاقی طور پر سپورٹ کرنا تھا سپورٹ کیا ان حضرات نے یہ کام کیا اور یقینی طور پر مالی مدد بھی کی ہوگی صحیح میں پڑھ رہا تھا شاید کل ہی پڑھ رہا تھا میں کہ آل انڈیا سنی کانفرنس جب ہوئی تو کراچی کے ایک عالم دین کو مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے پچاس روپے بھیجے پچاس روپے, پچاس روپے پچاس روپے اس وقت اس کی اہمیت اہمیت ہوگی ہو تحریک پاکستان کے تعلق سے جو تحریک چل رہی تھی پچاس روپے بھیجے تو شاید تیس پینتیس روپے خرچ ہوئے یا تھوڑے بہت خرچ ہوئے بقیا واپس بھیج دیے گئے کہ اب ہم خود کفیل ہو گئے ہیں یہ رقم آپ کے ہم واپس بھیجوا رہے ہیں یعنی انہوں نے پچاس بھیجے بیس یا پینتیس جو خرچ کیا تو ہوئے پندرہ روپے بھی واپس بھیجے جائے واپس بھیج اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہوگی کیا ہم خود کفیل ہو گئے ٹھیک ہے خود کفیل ظاہر بات ہے اہل سربت کا ساتھ ہوگا جب خود کفیل ہوئے جی تو ایک تو یہ طبقہ ہے ٹھیک ہے دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جس کو اپنے بسے بسائے گھر چھوڑ کر آنا تھا جو آگرہ میں تھا جو یو میں تھا جو راجستھان میں تھا جو ہریانہ میں تھا جو ہند میں جو اس وقت پنجاب ہے اس علاقے میں تھا خاص طور پر ان علاقے کے لوگوں نے جو بڑی تعداد میں جرت کی ہے بمقابل اور علاقوں کے اب یہ لوگ دیکھیے تین طرح کے تھے ایک وہ تھے جو نوکری پیشہ تھے تو ان میں سے بعض لوگوں کی ایڈجسٹمنٹ تو ہوئی یہاں کے لیکن بہت ساروں کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہوگی انہیں نوکری نہیں مل سکی اس سے ایک وہ طبقہ تھا جو زمیندار تھا جس کی زمینیں تھیں ٹھیک ہے ان زمینوں پر بھی گورنمنٹ نے کلیم دیے یہاں پر ٹھیک ہے وہاں زمینیں تھیں تو ان کو یہاں بھی ملے میرے والد صاحب تھے ان کی وہاں زمینیں تھیں یہاں انہیں پھر کلیم دیے گئے لیکن کلیم اس انداز میں دیے گئے کہ جب والد صاحب کا خاندان آیا کچھ عرصہ اکاڑا وغیرہ میرا رہا شاید کچھ مہینے اور پھر ریل گاڑی میں بٹھایا اور اس کا جو آخری اسٹاپ تھا سہرائے تھر کے قریب جا کے وہاں کلین دیے گئے لیکن سبر شکر کا دور تھا یقینی طور پر وہ کیفیت نہیں تھی وہاں زمین کی جو ہند میں جو ان کے آبائی گھر تھے وہاں تھی لیکن بہرحال کیا تھا کہ کسان کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے آسانی ہوتی اتنی مشکل نہیں ہوتی وہاں بھی زمین تھی وہاں بھی زمینیں ملتی ہے ہی کرنی اس کو لیکن سب سے بڑا جو نقصان تھا نا وہ تاجر طبقے کے لیے تھا جس کی دکان تھی جس کا کاروبار تھا جس کے بندے ہوئے گاہک تھے جہاں مارکیٹ کی ایک ویلو مارکیٹ کی ویلو تھی تو زیرو پر آ گیا لیکن قربانیاں دیں زیرو پر آنے کے باوجود اس نے مائیگریٹ کیا ہے وہ یہاں آیا ہے یہاں ضروری نہیں کہ اگر کوئی کپڑے کا کام کرتا تو یہاں اس کو کپڑے کا ہی کام ملا جس کو جیسا موقع ملا جیسا روزگار ملا تو صبر و شکر کے ساتھ لوگوں نے ان حالات کو فیس کیا اور وہ کہہ جی ہمیں تو لالچ ہے تو نہیں آ رہے یا اور بہت سارے مسائل ہو سکتے تھے پھر یہاں آنے کے بعد بھی جو ملک کی تعمیر و ترقی میں ایک حصہ جو ہے وہ شامل کیا تو وہ حصہ ایک بہت بڑا حصہ ہے تجارت, کو آپ یہ دیکھیے نا کہ Uh, <coughs> مندی کے جو معاملات ان لوگوں کو آتے تھے ان لوگوں نے ضائع نہیں کیے کتنی ایسی انڈسٹری ہے کہ جس کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو وہاں سے آئے تھے انہوں نے آ کے یہاں مختلف انڈسٹریز لگائی معاشی طور پر ملک کو مستحکم کیا اور جب تک uh, حالات سازگار تھے اور uh, بد امنی وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا گورے یہاں آیا کرتے تھے تجارت کے لیے جی اور باقاعدہ ان کے بروکر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوا کرتے تھے وہ باقاعدہ یہاں وزٹ کرتے تھے جی اور ٹھیک ٹھاک یہاں سنبھال جاتا تھا جی تو جی ملک کو جو ایک زر مبادلہ کے اعتبار سے فوائد ہوتے ہیں جی تو اس فوائد کے اندر تاجر طبقے کی ایک بنیادی خدمات ہوتی ہیں آج بھی دیکھ لیں آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ جی ان کا اگر بیلنس نہ رہے تو ملک کی کرنسی کی قیمت گر جاتی ہے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تاجر طبقہ جو ہے وہ ملک کے لیے اور کسی بھی اسلامی ریاست کے لیے مطلب لا جانی چیز ہے یا اس کا اس کا کوئی جو ہے نا معاشرے میں حصہ ہی نہیں ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے اچھا جیسے آپ یہ تصویر کشی کچھ آپ نے اس کی جھلکیاں گویا کہ پیش کی ہیں اور ظاہر سی بات ایک طویل جو ہے اس کا پس منظر ہے اب مختلف اس زمانے میں جو لوگ آئے انہوں نے مشکلات تو فیس کی مالی اعتبار سے چاہے وہ ملازمین ہوں چاہے زمیندار ہوں چاہے تاجر ہوں انہوں نے مشکلات فیس کی اور انہوں نے فیس کی یعنی اس کا مقابلہ کیا جی اور پھر وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بلکہ ملک و ملت کے لیے بھی پھر خدمات انجام دی تو آج ہم دیکھتے ہیں آج کا جو مسلمان ہے آج کا جو نوجوان ہے ہمارے ملک کا بے روزگاری تو اس وقت بھی ایک دم سے ہوئی ہوگی نا بلکہ سیلاب آیا ہوگا تو ابھی بھی ہے تو اب جو نا وہ سروائیو نظر نہیں آتا اب وہ پوٹینشل نظر نہیں آتا جو اس وقت <صف> بے روزگاری تو بہت چھوٹا لفظ ہے ٹھیک ہے قحط سالی ہوئی تھی اللہ بے روزگاری تو بہت چھوٹا لفظ ہے ٹھیک ہے لوگوں نے جو ہے کئی کئی مہینوں کا سفر کیا ہے جی اور کس طریقے سے وہ ایک روٹی کو جو بانٹ کر کھایا کرتے تھے Allah. کافلوں والوں کے پاس تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوا کرتی تھیں اور کس طریقے سے وہ گزارا کیا کرتے تھے جو واقعات ہم سنتے ہیں جی اب آج کل تو دیکھیں جو نوجوان نسل ہے آج کی جی اس کو تو بس ایک ایونٹ ملا ہے جشن آزادی ٹھیک ہے اور اس ایونٹ کے اندر وہ پھر موج مستی ہی کرنا جانتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ جی موٹر سائیکل کا سلینسر نکال کر چلا لیں گے یہ جشن آزادی ہے ہلّا گلا کر لیں گے یہ جشن آزادی ہے ساز اور میوزک بجا لیں گے یہ جشن آزادی ہے جشن آزادی کی اصل جو روح ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ٹھیک ہے آزادی نعمت کہ کن حالات کے اندر کتنی قربانیوں کے اندر کتنی جو ہے وہ غربت اور افلاس کے اندر لوگوں نے حقیقی معنوں میں قربانیاں دے کر پوری نسلوں کی قربانیوں پر محیط سفر تب جا کے جو ہے اس ملک کو اوپر کھڑا کیا ہے اس ملک کو قائم کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ بے لگام ہو جائے اور جو چاہے کرے دیکھیے آج رات کے بارہ بجیں گے ساڑھے بارہ بجے خبریں آنا شروع ہو جائیں گی اتنے لوگ گولیاں لگ گئی اتنے لوگ زخمی ہو گئے اتنے بچے جو ہے وہ انتقال کر گئے ماؤں کی گودے اجڑ گئیں تو یہ کیسا جشن ہے جس کے اندر ہم اپنے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں ان لوگوں کی یاد منا کے جنہوں نے معاشرے کی بنیادیں رکھی ہیں تو ان لوگوں کی یاد ہم منا رہے ہیں معاشرے میں بگاڑ پیدا کر سر سوال پہ تو سوال بن رہا ہے لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کالز بھی ہیں جی کالز کی طرف بڑھتے ہیں چلیں جی مدنی چینل کے ناظرین آپ کی جو کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں کہیں آپ کو شکایت پیدا نہ ہو کہ کیونکہ آپ کال پر ہیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو آپ کی کالز نہیں لی جا رہی جی پہلا سوال تو میرا یہ ہے یہ جو کھاد کی بوری جو ہے نا یہ جو کاٹ کر لیتے ہیں دکان سے اس کی جو قیمت ہے وہ یعنی کہ اٹھارہ سو ہے اگر وہ ادھار پہ لی جائے یعنی کہ ایک ماہ کے لیے دس دن کے لیے اس کا رینٹ یعنی کہ پچیس سو یا تین ہزار لگا دیا جائے یا کیا یہ جائز ہے اسلام میں دوسرا سوال تو میرا یہ ہے اگر یہ اکثر تو ہے نا شہروں میں بجلی کے مکان لیتے ہیں یعنی کہ تین لاکھ روپے لے لیتے ہیں مالک جو ہے وہ لیپر بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے جب مکان چھوڑے لاکھ روپے جو دیتا ہے نا وہ واپس دیتا ہے مکان اس کا واپس ہو جاتا ہے کیا یہ بھی جائز ہے یہ میرا سوال ہے یہ. پہلا <سؤال> <سؤال> سوال کیا تھا پہلا سوال خاص سے متعلق تھا لیکن سمجھ نہیں آیا اگر آپ کہیں تو دوبارہ چلوا لیتے ہیں ہاں چلوانے میں بہتر ہے اگلی کال بھی دے دو اور پھر اس کا بھی بتا دیجیے جی پہلا سوال میرا یہ ہے یہ جو کھاد کی بوری جو ہے نا یہ جو کاٹ کر لیتے ہیں دکان سے اس کی جو قیمت ہے وہ یعنی کہ اٹھارہ سو روپے ہے اگر وہ ادھار پہ لی جائے یعنی کہ ایک ماہ کے لیے یا دن کے لیے اس کا ریٹ یعنی کہ پچیس سو یا تین ہزار لگا دیا جائے یا کیا یہ جائز ہے اسلام میں دوسرا سوال جو دو میرا یہ ہے اگر یہ اکثر تو ہے نا شہروں میں بجلی کے مکان لیتے ہیں ان یعنی کے تین لاکھ روپیہ لے لیتے ہیں مالک جو ہے وہ لکھ پر بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا بھی مکان چھوڑے لاکھ روپے جو دیتا ہے نا وہ واپس کر دیتا ہے مکان واپس ہو جاتا ہے کیا یہ بھی جائز ہے یہ میرا سوال ہے یہ. ٹھیک ہے جی پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ نقد سستا بیچنا اور ادھار مہنگا بیچنا شریعت برس یہ جائز ہے جبکہ سودے کے اندر کوئی اور آپشن نہ ہو ٹھیک ہے کہ جی چھ مہینے بعد نہیں دیے تو اتنے اور بڑھ جائیں گے پیسے اس طرح کوئی معاملہ نہ ہو اور کوئی غیر شری بات نہ پائی جاتی ہو تو نقد کے الگ ریٹ بتانا ادھار کے الگ ریٹ بتانا یہ جائز ہے اس میں کوئی قباہ جیسے اٹھارہ سو تین ہزار یا پچیس سو بتانا تو جائز ہے دوسرے سوال کے اندر بھی ان کا ابام ہے یہ واضح نہیں کیا انہوں نے کہ تین لاکھ روپے ایڈوانس وہاں کا عرف ہے یا نہیں اور اس کی وجہ سے کرایہ کم کیا جاتا ہے یا نہیں تو سوال چونکہ واضح کرائے کی, کی تو انہوں نے بات بھی نہیں کی ہاں بات بھی نہیں کی جی سوال چونکہ واضح نہیں ہے اس لیے اس کا جواب میں نہیں دے رہا جی آپ یہ سوال اگر چاہیں تو دوبارہ کر لیں اگر ابھی دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ ترجیح بنیاد آپ کا سوال شامل کر لیں گے یہ بتایا جائے کہ تین لاکھ روپے کس بات کے لیے جاتے اور اس کے علاوہ کوئی رقم لی جاتی ہے نہیں لی جاتی کرایہ کی کیا پوزیشن ٹھیک ہے کرایہ کیا کرایہ کی کیا مطلب صورت بنتی ہے کرایہ ہوتا ہے نہیں ہوتا کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اور اسے جو بھی ہے اب تفصیلی کال کر دے تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے اگلی کال دیجیے محمد شکیل قادری میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک دکاندار ہے وہ لوگوں کو ادھار سودا دیتا ہے کرنے کا جب وہ سوتا دیتا ہے تو وہ سودا لکھتا جاتا ہے لیکن آگے قیمت نہیں لکھتا مہینے بعد جب وہ قیمت رسید کرتا ہے تو اس وقت جو قیمت ہوتی ہے مہینے بعد وہ رسید کرتا ہے اس کا اس طرح کرنا کیا ہے جی یہ طرز عمل شریعت اعتبار سے جائز نہیں ہے جب بھی سودا ہوگا تو قیمت کا طے کرنا ضروری ہے قیمت کو قیمت کے اندر یہ رکھنا قیمت کو طے نہ کرنا اور سودا کر لینا ایسا سودا بے فاسد کیا گا اور بے فاسد کرنا گناہ کا کام ہوتا ہے لہذا اس دکاندار پر اور گاہک پر لازم ہے کہ قیمت مقرر کرے اگرچہ کہ وہ دو سے زیادہ مقرر کر لے ٹھیک ہے چینی کا ریٹ ہے جیسے مثال کے طور پر جی پہلے وہ ساٹھ کے بجائے ستر پر مقرر کر لے پتا ہو خریداری کے وقت کہ کس بھاؤ سودا لگایا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی جو سودا لے تعین ہو جائے کم کسی ایک قیمت پر اتفاق کر لیں ٹھیک اگر وہ ستر کہتا ہے خریدنے والا پینسٹھ کہتا ہے اڑسٹھ میں مان جاتے ہیں دونوں کسی نہ کسی قیمت پر اتفاق کرنا ضروری ہے ٹھیک اگلی کال میرا نام شوکت علی لاہور سے بول رہا ہوا. میرا سوال مفتی صاحب سے کہ جگہ میں ہے جگہ می خریدی جگہ خرید لی جگہ پلاٹ ہے, ہے, ہے نوعیت کی ہے گی تفصیل واضح نہیں ہوگی تو اس واسطے جواب ترنت دیا جا سکتا میرے مدنی چینل کے ناظرین یہاں آپ سبھی جو کالس کرتے ہیں اور جنہیں کرنی ہو وہ یہ چیز پیش نظر رکھیں کہ جس بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اپنے طور پر کوشش کریں کہ اس کی پوری تصویر کشی کر سکے اس کی جو بھی جہاد بنتی ہے جو بھی صورتیں بنتی ہیں وہ واضح طور پر بتایا جا سکے مفتی صاحب نے جواب دینے وہ آپ کے سوال ہی کے ذمن میں ارشاد فرمانا ہے اگلی کال دیجیے مفتی سے سوال یہ کہ مفتی صاحب ہم نے سنا ہے کہ پاکستان کی تعمیر و تکمیل میں تاجران کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے لیکن آج کے دور کے جو تاجران ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں تو اس حوالے سے آپ کی رہنمائی چاہیے جزاکم اللہ خیر جی مفتی صاحب میں اتفاق نہیں کروں گا <تصفح> ان کی بات سے کیونکہ اعلی عللاق کا ہے نا انہوں نے سارے تاجر جیسے نہیں ہوتے ٹھیک <تصفح> ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> دیکھیں تاجر جو ہے وہ کوئی مبلغ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ وہ اس سانچے پر پورا اترے جس سانچے پر ایک مبلک پورا اترتا ہے تاجر کی کئی حیثیتیں <coughs> ہیں ایک حیثیت یہ کہ وہ ایک اچھا شہری ہے ایک مسلمان ہے اچھا مسلمان ہے اچھا شہری ہے اور جو ہے وہ لین میں جو شریعت اعتبار سے چیزیں کرنی چاہیے وہ کرتا ہے دھوکہ نہیں دیتا جھوٹ نہیں بولتا تو ایک تو اس کی انفرادی حیثیت ہے ٹھیک ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ انفرادی حیثیت میں کوتای کے مرتکب ہوتے ہوں تجارت کے حوالے سے بھی اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی جی بے ایک تاجر ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے تجارت کر رہا ہے اس کا نام مشہور ہے مارکیٹ میں شام کو جا کے وہ شراب کہ قلم میں بیٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انفرادی حیثیت سے کاروبار کے تعلق سے بھی بگاڑا سکتا ہے اور کاروبار سے ہٹ کر بھی بگاڑا سکتا ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن جو تجارت ہو رہی ہے ایک تاجر <coughs> تجارت کر رہا ہے اس تجارت سے یہ سمجھیں کہ اگر سو پوائنٹ حاصل ہونے تھے ٹھیک ملک کی تعمیر اور ترقی کے سو پوائنٹ حاصل ہونے تھے تو اس کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے وہ پوائنٹ ساٹھ حاصل ہو رہے ہیں ایسا نہیں کہ بالکل ہی کوئی پوائنٹ ہی حاصل نہیں ہو رہا زیرو نہیں ہو رہا تو اگر جو دین اسلام نے تعلیمات دی ہیں دین اسلام نے جو ہدایات دی ہیں اس پر اگر عمل پیرا کرنا شروع عمل پیرا ہو جائیں لوگ تو میں سمجھتا ہوں وہ سو پوائنٹ بھی حاصل ہو جائیں گے اب دیکھیں ہماری ترقی میں ہماری بالکل جی ہمارے ہاں بگاڑ کیا ہے ہمارے ہاں کوئی کمپنی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اس وجہ سے کہ ہمارے پیسے پھنس جائیں گے ریکوری کیسے ہوگی نظام ریکوری کا ایسا ہے کہ اگر کورٹ میں جاتا ہے کہ دس سال تک فیصلہ نہیں ہوتا ایک تاجر ہے وہ مارکیٹ کے اندر اس لیے ڈوب جاتا ہے کہ اس کے اور لوگوں نے پیسے کھا لیے وہ خود ٹھیک تھا اس نے کوئی فراڈ نہیں کیا जी. لیکن اس کا جو پیسہ پھنسا ہوا تھا وہاں کور نہیں ہوا یہ خود بیٹھ گیا پیسے جو وقت پر دیے جانے تھے وہ وقت پر نہیں جا رہے جو شپمنٹ جانی تھی وہ تیار نہیں ہو رہی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی ہم بارہ با تکرار کرتے رہتے ہیں جی اگر یہ ان چیزوں کے اندر تبدیلی آتی ہے ٹھیک ہے تو لا اس کے اثرات معاشرے پر پڑیں گے ملک پر پڑیں گے تجارت بڑھے گی تجارت میں بہتری آئے گی کوالٹی میں بہتری آئے گی دھیانت جتنی زیادہ بڑھے گی کے اتنا زیادہ اعتماد آئے گا اور جتنا زیادہ اعتماد آئے گا اتنا زیادہ باہر کے تاجر آئیں گے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو اب اگر ہم سمجھیں کہ چالیس پوائنٹ یا پچاس پوائنٹ یا ساٹھ پوائنٹ کے ذریعے بہتری میں کردار ادا کر رہے ہیں جی تو اگر ہم مکمل طور پر صحیح ہو جائیں گے تو یقینی طور پر ہم اس ملک کے لیے سو فیصد کارآمد ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے محمد رضا قادری سلسلے میں مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرضی ہے شاد فرمادے کے ایڈوانس جو پیسہ بکنگ کیا جاتا ہے ایڈوانس جو پیسہ ہمیں ملتا ہے تو کیا اس پیسے کو ہم اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں یا پھر نہیں لا سکتے برائے کرم جواب الشاد فرمادے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کال کا جو شاید میں دے چکا ہوں ایک اس سلسلے پہلے ممکن ہے واپس آئی ہو ایڈوانس کا جو حکم ہے وہ قرض کا حکم ہوتا ہے اور قرض اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ خرچ کیا جا سکے تو معروف جو ایڈوانس ہے وہ ایڈوانس نہیں کہ جس کی وجہ سے کرایہ کم ہو جاتے ہیں جی جو معروف ایڈوانس ہے وہ اگر کسی نے لیا ہوا ہے تو اس کا لینا جائز ہے ٹھیک ہے اور اسے وہ خرچ بھی کر سکتا ہے جب اس کو معاہدہ ختم ہوگا اسے واپس کرنا پڑے گا ٹھیک ابھی کال دیجیے مفتی علی ازگر صاحب سے سوال ہے کہ کیا کمیشن جب طے کریں گے تو جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہی طے کرنا ہوگا یا اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں برائے کرم رہنمائی فرمائش کمیشن کے بارے میں ہمارے فقاہ کرام کی جو تعلیمات ہیں جو انہوں نے احکام بیان کیے ہیں کتابوں کے اندر جی وہ یہی بیان کیے ہیں کہ کمیشن کا جو معاملہ ہے یہ دیگر ذرائع سے ذرا مختلف ہے اور اس میں مارکیٹ کو فالو کرنا ضروری ہے اگر کسی مارکیٹ کے اندر دو فیصد کا عرف ہے تو زیادہ نہیں لے سکتے یعنی فریقین جو مرضی طے کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک بلکہ کمیشن کے اندر یہ کلیہ ہے کہ جو اس مارکیٹ کا عرف ہوگا وہی وہ عرف دونوں مقرر کریں گے ٹھیک ہے ایسا زیادہ نہیں لے سکتے کم کم بھی نہیں لے سکتے کم لینے پر تو کوئی حاضر نہیں ہے ٹھیک کم لینے میں کوئی حاضر نہیں لیکن زیادتی کی جو بات ہو رہی ہے یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ جی ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے میں ایک موبائل مارکیٹ کی شاپ پہ ہوتا ہوں تو میں نے اگر کوئی موبائل جیسے لیا ہوا اب میں نے وہ پندرہ سو کا بھیج دیا کچھ دنوں بعد وہ کسٹمر مجھے واپس دے رہے ہیں اسے پسند نہیں آیا تو میں نے وہ پندرہ سو کا واپس لے لیا اس سے اب وہ پروفٹ تو میں حاصل کر چکا ہوں اب میری نئی پرچیزنگ جو ہے اس کی پندرہ کی اب ایک اور مزید کسٹمر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ موبائل چاہیے اب میں اسے وہ اٹھارہ سو کا بیچتا ہوں پھر میں اسے یہ کہتا ہوں کہ اس کی میری انٹری ویلیوری وہ پندرہ سو کی ویری ہوئی یہ جھوٹ تو نہیں ہوگا کیونکہ میں نے پہلے تو اسے ہزار کا خریدا تھا اب مجھے یہ پندرہ کا پڑ گیا اس بارے میں فرما دیجیے موبائل میں سرم ہم پروفیٹ کر سکتے ہیں اگر ایک پروفیٹ کا دے دے دیا تو دوسرا پروفیٹ پہلے کا خریدہ, سو کا بھیج وہ واپس تو پندرہ ہی سو کا ہی ایک چیز آپ نے بیچتی جی وہی چیز دوبارہ خرید رہے ہیں جی <toss> تو اس کی چھ صورتیں بنتی ہیں <toss> <toss> <جگہ> اس کی چھ صورتیں بنتی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اس میں سے ایک صورت ناجائز ہے بکیہ جائز ہے لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے جی وہ ناجائز نہیں ہے جو چھ صورتوں میں سے جو جائز سوتے ہیں اس میں سے ایک ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں ان چھ صورتوں کی تفصیل میں نہیں جا رہا جس اور موقع پر اس سے بات کریں گے اب رہا ان کا اگلا سوال جی عام طور پر یہ سوال ہوتا ہے نا کہ جو چیز بیچی ہے وہ واپس ہے جی تو اس کا کیا حکم ہے ٹھیک ہے انہوں نے جس طرح خریدی ہے تو اس اعتبار سے خریدنا جائز ہے یعنی اسی سہم قیمت پر خریدی ہے گاہک کو یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے پندرہ سو کی یہ پڑھی ہے جی <coughs> دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی دیکھی جائیں گی صحیح کہ جو انہوں نے پندرہ سو کی بیچی اور پھر دوبارہ خریدی وہ صرف اگلے گاہک کو بتانے کے لیے تھی یا واقعی وہ ریل سودا تھا ریل ڈیلنگ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی جی, جی اگر تو گاہک اگلے گاہک کو بتانے کے لیے یہ ہیرفی ہو رہی ہے جی تو پھر مشکل ہو جائے گی جی اس لیے کہ وہ سودا جس میں قیمت بتائی جائے کہ جی مجھے اتنے کا پڑا ہے جی اسے بے مراباہ کہتے ہیں جی اور اس کا دوسرا نام ہے بی الامانا بی الامانہ جی, بے جی اس کے اندر قیمت کا بتانا جو ہے وہ امانت ہوتا ہے ٹھیک جی ہے تو آپ کو بہت زیادہ اس میں شرح تقاضے کا ان ان خیال لگنا پڑتا جی ہے ٹھیک جی تو اگر آپ صرف اس لیے ہلا کر رہے ہیں یہ کہ جناب اگلے گاہک کو بتا سکیں تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے اور مزید گہرائی میں جائیں گے تو مزید بھی اس کے احکام سامنے آ سکتے ہیں اور اگر ایکچوئل ایسا ہی ہوا آپ کے ساتھ ایک گا کو پسند نہیں آئے اور پھر وہ دوبارہ شدہ کر گیا اور آپ نے خیر لیا دوبارہ تو اب تو یہ ہے کہ اگر آپ بتاتے ہیں تو کوئی خلاف واقع بات نہیں بتائیں گے آپ آپ کو جھوٹ نہیں بول رہے اس کے ساتھ واقع تن ایسا ہوا ہے تو اگر اگلے گاہک کو آپ کہتے ہیں میں نے پندرہ سو کی خریدی ہے جی تو اس میں کوئی حاج نہیں ہے اب حقیقت خریدی بھی پندرہ سو کی ہی دै ہے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے سگیر احمد صدیقی نام ہے ابو زبی سے بات کر رہا ہوں یہ سوال ہے کہ جو پاکستان میں جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں کیا یہ جائز ہیں ٹھیک ہے جی پرائز جی جی بانڈ اچھا وہ آپ نے بتا دیا کہ پاکستان میں جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کے جو بانڈ ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک وہ سکوب کی طرف کے بانڈ ہوتے ہیں انویسٹمنٹ uh, بانڈ ہوتے ہیں ابو زیبی وغیرہ میں جو چلتے ہیں ہمارے ہاں جو بانڈ ہے وہ انویسٹمنٹ بانڈ کچھ عرصے پہلے گا تو نہیں تھا لیکن ایک بانڈ آیا ہے آج کل پریمیم بانڈ جیمیم بانڈ تو جو ہے وہ سودی بانڈ ہے ٹھیک ہے اس کا لینا اور دینا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے جو سودی بینک کا کرنٹ اکاؤنٹ جو سودی بینک کا سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کی طرح ہے ہر چھ مہینے بعد نفع ملتا ہے اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے اور اکاؤنٹ کے بغیر نہیں ملتا تو یہ جو نیا بانڈ ہے پریمیم بانڈ اس کا لینا اور دینا تو ناجائز ہے سودی معاملہ ہے لیکن جو عام پرائز بانڈ ہے کہ جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو کوئی نفع نہیں ملتا قرآن اندازی میں نام آ تو ٹھیک ہے وہ انعام ہے ٹھیک اور اگر آپ کو پرائز بانڈ بیچنا ہے تو اسی کی قیمت جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لیا ہزار روپے کا ہے اور جب آپ بیچنے جائیں گے دو سو روپئے کی کٹوتی ہوگی تو یوں جا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی نقصان نہیں ہے آپ کا تو جو عام نارمل پرائز بانڈ ہے ان کا خریدنا بیچنا بلا شبہ جائز ہے ٹھیک ہے اگلی کال حضور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں میں نے پوچھنا یہ ہے کہ میں گاڑی خرید رہا ہوں میرے پاس کچھ پیسے کم ہیں تقریباً کوئی تین لاکھ روپیہ اور گاڑی تقریباً بارہ ساڑھے بارہ لاکھ کی آئے گی اور اب مجھے یہ بتایا میں اس کو چلانا چاہ رہا ہوں رینٹ پہ تو اب جو میں تین ساڑھے تین لاکھ روپیہ کسی سے لیتا ہوں تو بغیر کسی سود کے اس پیسے میں ادھار لیتا ہوں تو اب اس کا پروفیٹ کس طرح نکالا جائے گا گاڑی میرے پاس ہی رہے گی میں ہی چلاؤں گا اس کو اور سارا اس کا کام وغیرہ وہ میرے ہوگا وہ صرف مجھے پیسے دیں گے تو اس کی طریقہ کار بتا دیں کہ کس طرح ان کو جو پرافیٹ کا حساب لگایا جائے تین لاکھ کی پرسینٹ کس طرح نکالی جائے ٹھیک ہے جیسے بارہ لاکھ کی گاڑی یہ تین لاکھ روپے کسی اور سے لے رہے ہیں کوارٹر ہو گیا نا جی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہمیں گاڑی خریدی نہیں ہے آپ کے پاس نو لاکھ روپے ہیں تین لاکھ روپے کسی اور سے آپ نے لینے ہیں جی وہ تین لاکھ روپے آپ لے لیں اس بنیاد پر کہ اس کے اور آپ کے پیسے ملیں گے اور اس سے ایک گاڑی خریدی جائے گی ٹھیک ہے اب جو گاڑی خریدی جائے گی اس گاڑی کے اندر ان کا ہوگا سیونٹی فائیو حصہ سیونٹی فائیو پرسنٹ پرسینٹ جی اور جو دوسرے صاحب ہیں ان کا ہو گیا 25% فائیو تو یہ شرکت ملک کہ ایک چیز دو آدمیوں نے مل کر خریدی ہے جیسے پلاٹ ہے دو آدمی مل کے خرید لیتے ہیں 25 لاکھ روپے کا پلاٹ خرید لیا دو سال بعد وہ 35 لاکھ روپے کا ہو گیا جو نفاوت انہوں نے تقسیم کر لیا تو اب اسی طریقے سے گاڑی جو ہے وہ دو افراد مل کے خرید لیتے ہیں جو ٹرک وغیرہ ہوتے ہیں جی تو ٹرک چونکہ بہت مہنگے ہوتے ہیں عام طور پر ٹرکوں میں تو شراکت ہوتی ہے ٹھیک دو پارٹنروں کی شراکت ہوتی ہے دو بھائیوں کی شراکت ہوتی ہے بعض اوقات دو سے زیادہ بھی ہوتی ہے تو چونکہ وہ مہنگا آئٹم ہے ساٹھ ستر لاکھ کے ٹرک آتے ہیں اس سے بھی مہنگے آتے ہوں گے ممکن ہے تو ان میں تو شراکت ہونا ایک عام سی بات ہے تو چھوٹی گاڑیوں میں بھی شراکت ہو سکتی ہے تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ جی اس کو ساتھ میں لاؤں گا تو وہ ڈپینڈ کرے گا گاڑی کتنا ان کرتی ہے کتنا نہیں کرتی پھر نقصان ہوگا تو پھر ان کو اس کو بھی فیس کرنا پڑے گا تو یہ سوالات اور خدشات درست ہیں Alors انویسٹر بابوں کا چارہ ہوتا ہے کہ بس سوکھا سوکھا نفع مل جائے تو دیکھیں نفع اگر جائز طریقے سے ملتا ہے تو وہی نفع حقیقت میں نفع ہے ورنہ اگر وہ ناجائز طریقے سے ملتا ہے اور یقین ان آپ کے سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہی ہے جیسا کہ آپ نے اظہار کیا کہ آپ سوچ سے بچنا چاہتے ہیں ایک طریقہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اب اگر اس طریقے میں کوئی آپ کی مشکلات ہیں اور آپ کا جو انویسٹر ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائے گی ایک سے زیادہ طریقے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ مرکز لاہور سے بات کر رہے تھے ہمارے ہاں اچھا میں بھی دارالفتہ اہل سنت واقع ہے اور داتا دربار کے پاس بھی دارالفتہ اہل سند واقع ہے وہاں انتہائی ماہرین علماء کرام بیٹھتے ہیں ان کے پاس آپ تو شفٹ جائیں اور مختلف اور بھی طریقہ کار ہوں گے کچھ اس طریقۂ کار بھی ہوں گے جو شریلے پر مشتمل ہوں گے وہ ان سے سیکھے جا سکتے ہیں اور جو طریقہ آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہو دونوں پارٹیوں کو ریلیکس اس میں محسوس ہوتا ہو اس طریقہ کار کو اختیار کر سکتے ہیں جی اگلی کال دیجیے مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں پچیس ہزار روپیہ جمع ہے ٹھیک ہے روزانہ مجھے نا آٹھ ٹیکس کی اس کی پرفٹ پر پر پر ملتا ہے سعود میں شامل ہوگا یا یہ سوال تھا سعود میں شامل پہلے آپ چیک کر لیں کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا سیونگ اکاؤنٹ ہے اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اسے ختم کریں اور سیونگ اکاؤنٹ عام بینکوں میں ظاہر بات ہے سودی اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے جی تو اپنے اکاؤنٹ کی تحقیق کریں ورنہ تو کرنٹ اکاؤنٹ میں تو کبھی بھی نفع نہیں آ سکتا ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے کال نہیں ہے مختص ابھی یہ ہمارے سلسلے کا دورانیہ بھی تقریباً اختتام پذیر ہے اور آج کیونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ تیرہ اگست کو ہے اب آخری بات آخری پیغام اس حوالے سے کہ یوم آزادی ہے ابھی آپ نے کچھ تو فرمایا تھا کہ آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے جو جشن کا ایک انداز آپ نے بیان فرمایا تھا اچھا اب خود ہی آپ نے ہی ابتدا میں یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ ایک نعمت ہے اس کا احساس کرنا چاہیے تو جب نعمت ہے تو اس کا جشن تو بنانا چاہیے اس کا شکر تو کرنا چاہیے تو کیا انداز ہونا چاہیے کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے دیکھیے قوموں کی جو حیات ہوتی ہے نا دی دی وہ حیات ہوتی ہے احسان مندی کے ساتھ احسان فراموشی کے ساتھ قوم زندہ نہیں رہتی ٹھیک ہے اب احسان کس کس کے رہے ہیں اس ملک کو بنانے کے لیے ٹھیک ان پر غور کیا جائے اور تاریخ جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے تاریخ اس لیے قیمتی ہوتی ہے کہ تاریخ کے اندر حقائق چھپے ہوتے ہیں ٹھیک یعنی ہر دور میں پروپکنڈا ہوتا ہے ٹھیک کوئی بھی ایشو ہو پروپگنڈا وار جو ہے یہ پوری ایک ٹیکنالوجی ہے ٹھیک میں انٹرویو جو ہے وہ این سی سی کی تھی ٹھیک پہلے ہوتی تھی جی این سی سی ٹریننگ تو وہ جو بریفنگ ہوئی ہماری جو فوجی لوگ دیتے تھے تو شاید ایک مہینے کی کلاس ہوتی تھی پورا انہوں نے بریف کیا جناب کہ وار کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور خیر آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے کوئی بھی چیز آپ پیٹ کا تفصیل جان سکتے ہیں کوئی بھی ایشو آتا ہے نا ہمارے ملک کے اندر آج ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک مخصوص لابی ہوتی ہے کچھ شاعروں کی کچھ ادیبوں کی کچھ جو ہے نا وہ ناول نگاروں کی کچھ جو ہے اسی طرح کے خود ساختہ لوگوں کی پروفیسرس کی دیکھیں دانش ایک دیکھ دیکھ دیکھ پروفیشن ہے نا ٹھیک ہے اور بہت اچھے اچھے لوگ اس کے اندر مطلب کچھ دانشوروں کو اپنے ساتھ لیا جاتا ہے سب دانشور بھی ایسے ہوتے ٹھیک کہ جی یہ ملک تو جی اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں ہے اس ملک کا تو نعرہ ہی جو ہے نا وہ قومیت تھا اسلام کا تو کو تعلق ہی نہیں تھا اور جناب یوں تقریر ہوئی اور یوں ہوئی اور یوں ہوئی الحمد لم اللہ حافظ تاریخ سے تاریخ میں جا کے ہی جو ہے نا وہ حقائق کا جائزہ لیا جا سکتا ہے اور یہ ہر جگہ ساتھ ساتھ مطلب کہ دیتا ہے یہ معاملہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک میوزیم ہے جہاں پر نوادرات رکھے ہوئے ہیں تاریخ کی وہ بتا رہا ہوں میں احتیاج نوادرات رکھے ہوئے ہیں اور گیارہویں صدی کا ایک فریم لگا ہوا ہے اب وہ فریم اتنا اہم ہے کہ اسے اس میوزیم میں جگہ دی گئی ہے ٹھیک اور میں تو اسے جادوئی فریم کہتا ہوں ٹھیک یعنی آپ کو ڈیڑھ دو گھنٹے میں اس کا پورا جائزہ لے سکتے ہیں اس فریم کا اس کے اندر مختلف مقامات دکھائے گئے ہیں مختلف جگہ دکھائی گئی ہیں اور آپ دیکھتے رہیں بہت گہرائی سے نقشہ ہے بہت بڑا تو آپ کے سامنے آتا ہے کیا چیز ہے اب اسی فریم میں مکہ مکرمہ جو لگا ہوا ہے ایک جگہ لکھا ہوا ہے مولد النبی نبی ٹھیک مروا کی طرف ٹھیک ہے اور مسجد بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم سنتے ہیں نا کہ ایک مسجد تھی ترکوں نے بنائی ہوئی تھی اور سرکار علیہ السلام کی ولادت کی جگہ تھی آج کتنا ہی کو پروپونڈا کر لے کہ نہیں جی یہاں مسجد یہاں بلادت ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں، ہی نہیں، ہی نہیں، تاریخ میں جاتے ہیں ہم تو ثابت ہیں چلا رہا ہے ٹھیک تو اسی طریقے سے اس ملک کی ترقی کے لیے بنانے کے لیے جو قیادت تھی اس میں ہمارے علماء اہل سنت کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے مولانا نعیم الدین مراد آبادی الحمد اللہ ہیں پے جماعت علی شاہ صاحب ہیں دیگر دی خلفۂ آضرت دی عرحم الرحمٰ ہیں ہند کے بہت سارے علماء پاکستان کے بہت سارے علماء اور جب علماء کسی تحریک میں شامل ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس تحریک کے اندر اسلام کا نام نہ لیا جا رہا ہو ٹھیک تو یہ ملک جن مقاصد کے تحت بنا ہے ان مقاصد میں یہ چیز بھی شامل رہی ہے کہ ہم ایک بہترین اسلامی ریاست بنا سکیں ٹھیک اور یہ وجہ ہے کہ آج ہمارے اسلامی ریاست ہونا ہمارے آئین کا حصہ ہے بالکل بالکل اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا یہ का آئین کا حصہ ہے ٹھیک ہے تو کتنے پرپگنڈا ہوتا رہے پر ہوتا ہے ان چیزوں کو چھپانے کے لیے اور شکوک کو شبہ پیدا کرنے کے لیے تو اصل چیز یہ ہے کہ ان مقاصد پر غور کیا جائے اور پھر ہم آگے کیا کر سکتے ہیں ہمارے والدین نے قربانیاں دیں کس نے اپنا بھائی گنوایا کس نے اپنا والد گنوایا کس نے والدہ گنوائی وہ لوگ قربانیاں دے کر آگے لیکن ہمیں سب کچھ جو ہے وہ بیٹھے بیٹھا مل گیا ہے ہم اس ملک کی ترقی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ اب ہمیں سوچنا ہے ٹھیک ہے مختلف ایک مختصر سر اگر جواب ہو جائے آپ کے سوال میں ہی بات تھی کہ اب تاریخ میں سب کچھ ہے آپ نے فرمایا پروپیگنڈا بھی ہے منفی پروپیگنڈا بھی ہے تو اب جب تاریخ کے گویا کے سمندر میں جاتے ہیں تو وہاں تو بس سب چیزیں نظر آ ہوتی ہیں اس میں ٹھیک کھرا سچا کیسے پہچان کس کو پڑھنا ہے اور کس کو نہیں جی ڈپینڈ یہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ رہنمائی لے لیں اچھے افراد بالکل ظاہر بات ہے آپ اگر ایسے کو پڑھیں گے کہ جو صرف کسی اور مفاد میں لکھ رہا ہے اس کی بنیاد حقائق نہیں ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ کچھ اور ہے تو وہ تو عجیب و غریبی لکھے گا ٹھیک ہے تو تاریخ کو پڑھیں جی علماء اہل سنت کی سیرت کو پڑھیں انشاءاللہ شاء اللہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی مکتبہ چلے جائیں جی سنت کے علماء کی کتابیں ملتی ہیں جی آپ کو اس موضوع پر درجنوں کتابیں مل جائیں گی جی بالکل ایسا ہی ہے اس موضوع پر درجنوں مل جائیں گی اور دو نام جو مفتی صاحب نے لیے میں یہاں پہ یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ صدر الفاد مولانا الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دونوں ایسے بزرگ ہیں کہ ان کی شخصیت کو ان کی سیرت کو پڑھنے جائیں گے تو لازمی طور پر تاریخ پاکستان کا بھی ذکر آئے گا تحریک آزادی کا بھی ذکر آئے گا اور اچھا اور صحت مند جو لٹریچر ہے وہ کہاں سے ملے گا کیا ملے گا ان ان کی شخصیات کو پڑھنے سے آپ پہ واضح ہوتا چلا جائے گا کل یہ سلسلہ انشاءاللہ شاء اللہ ازر اجل دوپہر دو ساڑھے بارہ بجے آپ دیکھ سکیں گے اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اتوار کو اسی وقت اسی اے فورم پہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم